You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. You listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.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 زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کار دوں دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد پدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیہ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کس طرف بہکائے جاتے ہیں وکیلی قوم يؤمنون اور اس کے یہ کہنے کے وقت کو یاد کرو کہ اے میرے رب یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے عنهم وَقُلْ سل لم پستون سے در کر اور کہہ سلام بسن قریب وہ جان لیں گے کیامت اللہ الا اللہ, الہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ واہد لری کلو واشد محمد رسول بلاش نظی بسم الحمد للہ سینت ویریل ملے مل دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا داری میں انسان ڈوبتا چلا جا رہا ہے دنیاوی سامانوں کے حصول کے لیے ایک افراتفری پڑی ہوئی ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے خدا تعالیٰ کو اور دین کو ایک سانوی حیثیت دی جاتی ہے بلکہ ایسے دنیا دار ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی انکاری ہیں اور دین کو ایک لغف چیز نعوذ باللہ خیال کرتے ہیں لیکن ایسے وقت میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے دین کی تلاش میں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو سچے مذہب اور دین کو پہچاننا چاہتے ہیں سچے دین کی تلاش کر کے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں بے چین ہوتے ہیں اور یقیناً جب ایک درد کے ساتھ نیک بندے اس کوشش میں ہوں تو پھر اللہ بھی ان کی رہنمائی فرماتا ہے انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے مختلف ذریعوں سے ان کی تسکین اور حقیقی دین کو سمجھنے کے سامان کرتا ہے ان کے ایمان و یقین میں اضافہ کرتا ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے غلام صادق کو مسیح معود اور مہدی معود کا مقام دے کر بھیجا اور دنیا کو کہا کہ اپنی سچی اور حقیقی تڑپ تڑپ اور تسکین کے سامان کرنے کے لیے بسی موت کی بیت میں آؤ <تصفح> اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں کو حاصل کرو اپنی عبادتوں کی حقیقت کو پاؤ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھو <تصفح> <تصفح> جیسا کہ میں نے کہا كہ اللہ تعالیٰ مختلف طریق سے تڑپ رکھنے والوں کی, سچا کی سچائی کی سچائی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور ان کے ایمانوں میں اضافہ كرتا جماعت احمدیہ کا ماضی بھی اور حال بھی ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے اور ہر روز دنیا کے کسی نہ کسی گاؤں شہر اور ملک میں ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ان نئے ہدایت پا کر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے ایمانوں میں اضافہ کا موجود بنتے ہیں اور انہیں مضبوطی پیدا کرتے ہیں بلکہ پرانے احمدیوں اور پیدائشی اہمدیوں کے ایمانوں کو بھی تازہ کرتے ہیں اور ان کے ایمانوں میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اس وقت میں چند ایسے واقعات یا لوگوں کے تجربات بیان کروں گا کہ کس طرح خدا تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کی ہدایت کے سامان کرتا ہوں امیر صاحب گیمبیا ایک واقعہ کے ذکر کرتے ہیں کہ نیامینا ایسٹ ڈسٹرک کے گاؤں کی خاتون سسٹر کانی فاتی جن کی عمر پینسٹھ برس تھی ہے گزشتہ دس سال سے پاؤں کی تکلیف میں مبتلا تھی اور کہیں سے بھی ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھیں علاج کے سلسلے میں اپنے گاؤں سے دور ایک جگہ ہے بنسنگ اس علاقے میں گئیں جہاں اتفاق سے انہیں ایم ٹی اے پر میرا خطبہ سننے کا موقع مل گیا مصوفہ جب اپنے گاؤں واپس آئیں تو خواب میں انہیں بتایا گیا کہ تم نے ٹی <تصفيق> وی پر جس کو دیکھا تھا اسی کے پیچھے چلو کیونکہ وہ صحیح اور نجات کا راستہ تمہیں بتا رہا ہے چنانچہ مصوفہ نے اس خواب کے بعد بیعت کر لی بیعت کرنے کی دیر تھی کمیر صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کے پاؤں کی تکلیف جاتی رہی خاتون کی اور اس وجہ سے ان کے ایماں میں بڑا اضافہ ہوا اور اب وہ سارے گاؤں میں تبلیغ کرتی لوگوں کو بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی تکلیف جماعت احمدیہ میں برکت کی شمولیت سے دور ہو گئی شمولیت کی برکت سے دور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بھی جس کو اس کی نیکی پر بچانا ہوتا ہے یا کسی کو نیکی پسند آتی ہے اس کے لیے عجیب عجیب طریق سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے ایک دنیادار آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ گاؤں کی رہنے والی ایک جاہل ان عورت ہے اس کے دل کا وہم ہوگا لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے کر پھر اس میں مضبوط کرتا ہے وہ ایسے دنیا داروں کو جو سمجھتے ہیں اسی طرح بکینہ فاسو جو مغربی افریقہ کا ایک فرانسیسی بولنے والا ملک ہے صحرا صحرا کے قریب ہے سہارا کے بلکہ کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہے اس دور دراز ملک میں رہنے والے کی ایک شخص کی اللہ تعالیٰ نے کس نے رہنمائی فرمائی اور صرف ملک ہی دور نہیں بلکہ اس ملک میں بھی ایک چھوٹے سے قصبے میں یا گاؤں میں رہنے والے کی اس بارے میں بلغ انچارج نے لکھا کہ لیو ریجن کی ایک جماعت کے ایک دوست سوادو صاحب نے جلسہ سلامہ جرمنی کے بعد احمدیت قبول کی وہ بتاتے ہیں کہ وہ بقاعدگی سے جماعت احمدیہ کا ریڈیو سنتے تھے اور اگر کوئی جماعت کا وفد ان کے گاؤں تبلیغ کرنے آتا تو گاؤں کا با فرد ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں میں ان کا خوب خیال رکھتا اور تبلیغ میں تبلیغ کا اہتمام بھی کرواتا احمدی نہیں تھے لیکن احمدیوں کے ہم درد تھے کچھ عرصے بعد مولویوں کو اس بات کا علموں گا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم احمدیہ ریڈیو بالکل نہ سماں کرو اور نہ ہی احمدیوں سے میل ملاپ رکھو کیونکہ یہ تمہارے اسلام کو خراب کر دیں کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے احمدیوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اہم ریڈیو سننا ہی بند کر دیا کچھ عرصے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سفر سے میں واپس آ رہا تھا تو نماز پڑھنے کی جگہ ان کی ان کی سے ایک مسجد میں رکا ایک گاؤں چھوٹا سا تھا وہ مسجد تھی تو نماز شروع ہو چکی تھی اس لیے جلدی جلدی وضو کرنے لگا اسی دوران ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ یہ احمدیوں کی کا گاؤں ہے اور مسجد بھی احمدیوں کی ہے کہتے ہیں سنتے ہی میں سوچنے لگا کہ میں کہاں پھنس گیا میں تو بڑی دیر سے ان کو اوائڈ کر رہا تھا اور پھر میں آہستہ آہستہ وضو کرنے لگا کہ نماز ختم ہو جائے تو اپنی نماز پڑھوں گا لہذا تو بہرحال ان کو نماز تو وہاں پڑھنی پڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی, کوئی, کوئی, کوئی ان کی کوئی نیکی پسند آئی ہوئی ہوگی جو مجبوروں ان کو ہماری مسجد میں نماز پڑھنی پڑی بہرحال کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے اور میں ہجوم کے اندر لوگوں کو ہٹا رہا ہوں اور ہٹا کر میں آگے جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں ایک شخص کھڑا ہے اور ہزاروں کا مجمع اسے ارد گرد کھڑا ہے میں کسی شخص سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے جس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں اس پر وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ وہ وہی ہے ہیں جن کی بات تمہیں سننی چاہیے مگر مولویوں نے تمہیں اثر راستے سے ہٹا دیا ہے کہتے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھل گئی مجھ پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے احمدیوں سے دوبارہ رابطہ بحال کر لیا پھر میں نے ایک دن مشن ہاؤس فون کر کے مربی صاحب کو کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں مربی صاحب نے کہا کہ فلاں دن مشن ہاؤس آ جانا کہتے ہیں جب میں مقررہ دن مشن ہاؤس پہنچا تو وہاں سب لوگ ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے تھے میں نے بھی آگے بڑھ کر جب ٹی وی دیکھا کہتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کر ٹی وی دیکھا تو منظر دیکھ کر کہ میں حیران رہ گیا کیونکہ ٹی وی پر وہ بالکل وہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور پوچھنے پر مرودی صاحب نے مجھے بتایا کہ جلسہ سلانہ کی اختتامی تقریب ہے اور ہمارے خلیفہ اس سے خطاب کرنے اس پر میں نے مرقی صاحب سے کہا کہ فوراً میری بیعت لے لیں خدا کی قسم کہتے ہیں خدا کی قسم یہی منظر اور یہی شخص میں نے خواب میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے موصوف اپنے اہل ویال سمیت احمدی ہو چکے ہیں اور گاؤں کے مزید افراد کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں جو شخص اس طرح کے ذاتی تجربات سے گزرا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس کو حاصل ہوئی ہو یقیناً وہ اپنے ایمان میں مضبوطی حاصل کرتا چلا جاتا ہے مجھے کئی لوخات لکھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اللہ تعالیٰ سے تسلی پا کر اور نشان دیکھ کر بیت کی ہے اور اہم جد غبول کیا ہے ہمارے ایمان کو کوئی بھی نہیں لا سکتا ہمیں کسی مزید دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے بعض لوگ مخالفت میں اس حد تک ڈٹائی پر اتراتے ہیں کہ عقل کی بات سننا ہی نہیں چاہتے لیکن ایسے بھی ہیں جو تکبر میں بڑے ہوئے نہیں جس میں کچھ حد تک انسانیت ہے یا بلکہ کہنا چاہیے بہت حد تک انسانیت ہے تو ایسے لوگ جو ہیں جن میں تکبر نہیں ہے اور انسانیت ہے ان کی پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اگر وہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث من جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ سیریا کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا پہلے تو وہ مخالفت میں بڑا ہوا تھا لیکن پھر حقیقت پانے کے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کا خیالوں سے پیدا ہوا بلکہ خیال دلوایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو رہنمائی بھی حاصل ہوئی احمد صاحب ایک شخص ہیں سیریا کے کہتے ہیں کہ میں احمدیوں کے ساتھ میرے تعلقات تھے اٹھنا بیٹھنا تھا باہر ملتے تھے اور میرے گھروں میں بھی گھر میں بھی آ جاتے تھے میں ان کی بہت ساری باتیں مانتا تھا لیکن سب باتیں ماننے کے باوجود وفات مسی مسیح پر آ کر میں اٹک جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک لمبے عرصے سے مسیح کے آسمان سے نزول کا منتظر تھا اور مسیح کے لشکر میں شامل ہو کر بیت المقت کو آزاد کروانے کی دیرینہ خواہش لیے ہوئے تھا وفات مسیح کے بارے میں سن کر میرے مضموم جہاد کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے وسیع آسمان سے نہیں اترے گا تو میں جہاد کس نہ کروں گا کہتے ہیں ایک روز میرے گھر میں بعض احمدی احباب بیٹھے ہوئے تھے ان میں مت القض صاحب بھی تھے اس دوران جو فاتح مسیح کے موضوع پر بات شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ تم احمدیوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد وہ فاتح مسیح کے موضوع پر مجھ سے یا میرے گھر میں بات نہ کرنا اس پر صاحب نے کہا کہ میری بھی ایک درخواست ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے اس بارے میں رہنمائی کے لیے دعا کریں کہتے ہیں یہ بات ان کی بڑی پسند آئی مجھے اور میں نے اسی شام سے خدا تعالیٰ کے حضور سجدوں میں رو رو کر دعا کرنی شروع کر دی جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ میں کسی بلند مقام کی طرف سفر کر رہا ہوں راستے میں ایک بر بھری سی زمین کا ٹکڑا آتا ہے جس پر قدم رکھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے کسی گہری کھائی کی طرف دھکیل کر لے جا رہا ہے اس پریشانی کے عالم میں ایک شخص مجھے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ابو حسن یہ ایم صاحب کی کو نیت ہے کہ اب اس جگہ ہرگز نہ آنا اور یقین کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں پھر اس نے کہا کہ لو اب اپنے راستے پر چلتے رہو کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اپنے احمدی بھائی سے فون کر کے کہا کہ میں نے محتضالک صاحب کے پاس جانا ہے پھر جب ہم دونوں محتج صاحب کے گھر پہنچے داخل ہوتے ہی دیوار پر لگی ایک تصویر کو دیکھ کر میں ٹھٹک رہ گیا اور پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے انہوں نے بتایا کہ حضرت مسیمۃ امام مہدی علیہ السلاۃ اسلام کی تصویر ہے یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ میں ابھی بیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کمرے کی دیوار پر لگی یہ تصویر اسی شخص کی تھی جس نے خواب میں مجھے کندھوں سے پکڑ کر دلدل دل نما مٹی سے نکال کر کہا تھا کہ حسطیثیٰ علیہ السلام پہنچ ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے دین کو سمجھنے اور سچائی کے پانے کے لیے راستے کھولتا ہے کبھی خوابوں کے ذریعے سے اور کبھی تبلیغ کے ذریعے سے کبھی کسی کو جماعت احمد کی طرف سے اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں کوئی کتاب یا لٹریچر مل جائے تو اسے پڑھ کر کبھی کوئی کسی احمدی کے اخلاق سے متاثر ہو کر احمدی ترحقیقی اسلام قبول کرتا ہے آج کل بہت سے لوگ ہیں جو ایم ٹی اے کے ذریعے سے بھی حقیقی اسلام کا علم پا کر میں داخل ہوتے ہیں بینین کے مبلق سلسلہ لکھا کہ ایک علاقے کے چیف جو مشرک تھے ان کو تبلیغ کی گئی تو وہ احمدی ہو کر حقیقی اسلام پر عمل کرنے لگ گئے جو دل شرک یا آماج تھا وہ خدائے وہد کے آگے جھکنے والا بن گیا بلکہ اتنا ہی نہیں وہ علاقے کے مسلمانوں کو بھی حقیقی اسلام کی دعوت دینے والوں میں شامل ہو گئے چنانچہ جب ان کے علاقے میں ایک مسجد کے کا فت... افطاب ہوا تو اس موقع پر انہوں نے جو خطاب کیا اس کا کچھ حصہ انہی کی زبان زبانی بیان کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ چیف جو تھے مشرق جو مسلمان ہو گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غیر احمدی جماعت احمدیہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں آج جماعت احمدیہ ہی تو اسلام کو پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہی ہے کہتے ہیں کہ میں ایک سال پہلے تک مشرق تھا اور مشرقوں کا بادشاہ تھا جماعت احمدیہ کے مبلغ نے میری سوچ کو بدل دیا اور اسلام کا صحیح چہرہ مجھے دکھایا تو میں اسلام میں داخل ہو گیا اگر جماعت احمدیہ عیسائیوں اور مشرکوں کو اسلام میں لا رہی ہے تو تمہیں اس کی کیا تکلیف ہے کہتے ہیں یہ مسجد تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے اللہ کی عبادت کے لیے اگر ایک عیسائی بھی اس مسجد میں آئے گا تو اس کو روکا نہیں جائے گا تم لوگ مخالفت چھوڑو اور اندر آ کر دیکھو یہاں صرف محبت ام اور بھائی چارے کا سبق ملے گا جماعت احمدیہ صرف اور صرف دنیا دنیا کی بھلائی چاہتی مصروف کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں مسجد کے ساتھ ایک مکان بناؤں اور ہر آنے والے کو بتاؤں کہ جماعت احمدیہ ہی سچا اسلام ایک طرف تو وہ لیڈر علماء ہیں جو اسلام کے نام پر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں تکبر کے مارے ہوئے ہیں اپنی ذاتی انعام کی وجہ سے مسلمان سے مسلمان کا خون کروا رہے ہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو کسی مشرق کی کوئی نیکی پسند آتی ہے یا اس پر فضل فرماتا ہے تو اسے اسلام پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے دعویداروں کے لیے حقیقی اسلامی تعلیم بتانے اور فتنہ و فساد سے بچنے کی تعلیم دینے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فعل جو اگر انسان عاجز ہو تو اس کو کس طرح اس کو قدر فرماتا ہے لیکن اگر تکبر میں بڑا ہوا ہے تو لاکھ وہ نمازیں پڑھنے والا ہے دعائیں کرنے والا ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا ہے حاجی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی حضرت وسیم علیہ السلّۃ والسلام کی بیعت میں جب لوگ آتے ہیں اور حقیقی اسلام کا مزہ چکھتے ہیں تو پھر ان کا ان کی ان کی حالتوں میں پھر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح رہنمائی فرماتا ہے اور قربانی میں وہ کس طرح پڑھتے ہیں اس بارے میں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ایک ملک لکھتے ہیں کہ کیمرون کے دورے کے دوران ایک ریٹائرڈ فوجی نے بیت کر کے جماعت احمدیہ میں اختیار کی اس فوجی کا تعلق بیمون قبیلے سے ہے جہاں کہ سلطان گزشتہ سال جو جس سال پچھلے سال انہوں نے لکھا تھا اسے ایک دو سال پہلے یہ واقعہ دو, دو سال کا یہ سالانہ جسے یو کے میں شامل ہوئے تھے وہاں کے سلطان کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب کیمرون کا دورہ کیا تو ان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ مسجد کے لیے جماعت کو ایک پلاٹ دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے انہیں میں اور صدر جماعت پلاٹ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ انہوں نے اس پلاٹ میں ایک بیسمنٹ پہلے سے بنائی ہوئی ہے وہ تعمیر ہو رہی تھی اور بیسمنٹ بنی ہوئی تھی اور وہ بیسمنٹ کے بالکل مقام تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے موصوف نے بتایا کہ میرے والد جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ خواب میں مجھے خواب میں آئے میری اور انہوں نے کہا کہ تم اس جگہ اپنا مکان نہیں بلکہ مسجد بناؤ تو کہتے ہیں چاچی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے پلاٹ اور بلڈنگ جو میں نے شروع کی ہے وہ جماعت کے نام کر دوں تاکہ جماعت اس جگہ مسجد تعمیر کر سکے اور یہ کافی بڑا پلاٹ ہے تقریباً ہزار مربع میٹر انہوں نے پلاٹ کے کاغذات بھی جماعت کے نام کر دی ہیں انشاءاللہ شاء مسجد تعمیر ہو جائے گی پھر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کس طرح اسلام کا درد رکھنے والے ایک دور دراز علاقے میں رہنے والے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور اسلام کی حقیقی تعلیم کے رائج کرنے کے لیے ایک احمدی مولک کو اس کے پاس بھیجا اس کو بیان کرتے ہوئے عابری کو اس کے مولم ہے وہ لکھتے ہیں کہ آبی کو اس میں ابنگرو ریجن کے ایک دور افتادہ گاؤں یا سے صحیح دو صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں اسلام کے اسلام ان کے دادا کے ذریعے آیا تھا ان کے دادا کے ذریعے سے اسلام اس گاؤں میں آیا لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دور ہو گئے یہاں تک کہ اسلام برائے نام رہ گیا جسم مسلمانوں کا حال ہے کہتے ہیں یہ صاحب سعید صاحب کہ میں اکثر دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے کہ گاؤں کے لوگ اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل پیرا ہوں رمضان المبارک مبارک سولہ کے آغاز میں یہ دعا کرتے کرتے کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بہت درد سے میں نے دعا کی اس کے ایک دو روز بعد ہی جماعت احمدیہ کے مبلغ ہمارے گاؤں آئے اور جماعت کا تعارف آیا کہتے یہ بات میرے لیے بہت ایمان افروس تھی کہ ہمارے دور استادہ گاؤں میں, میں بھی کوئی داعل اللہ اس طرح اسلام کے آئین کا پیغام لے کر آیا مبلیہ سلسلہ کے اس دورے کے دوران گاؤں کے پچپن افراد نے بیٹھ کر کے ہم جو رشمولیت اختیار کر لی اور اس طرح جماعت احمدیہ کی بدولت آج ہم یہ کہتے ہیں سعید صاحب جماعت احمدیہ کی بدولت آج ہم اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل پیرا ہیں برا غور کریں ایک طرف تو ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں دین کو بھلا کر دنیاوی چیزوں کے لیے بے چین ہے اور دوسری طرف ایک دور دراز گاؤں کا رہنے والا ایک شخص افریقہ کے علاقے میں جس کے گاؤں تک پکی سڑک بھی شاید نہیں جاتی جو دنیا کی آسائشوں سے بھی محروم ہے لیکن ایک تڑپ دل میں رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تڑپ کے کہ اسلام کی تعلیم یہاں ختم ہو رہی ہے کسی کو بھیج جو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم پر دوبارہ قائم کرے اس کے بارے میں بتائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مسیح محمدی کا ایک غلام اس علاقے تک پہنچتا ہے اور ان کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ آج دنیا کو حقیقی اسلام اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہی سکھا سکتا ہے جس نے بدمسیم علیہ السلّۃ کو ماننا ہے اور آپ کی تعلیم آپ کے ذریعے سے اسلام کی حقیقت کو پہچانا بس ہمیں ہم سے ہر ایک کا یہ کام ہے کہ ایک گھرد کے ساتھ اسلام کی تعلیم کی اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے اور ہر شخص پہنچانے کے لیے دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہنے کو تو بہت سے ادارے ہیں تنظیمیں ہیں بعض گروہ ہیں جو اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں تبلیغی جماعت بھی ہے لیکن تقریباً ہر ایک اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مخالفت میں ایک دوسرے پر کفر کے فتح دینے کو بھی تیار رہتے ہیں ہر وقت انہوں نے کیا اسلام کی خدمت کرنے یہ کام آج بسی محمدی کے غلاموں کے ہی ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خود آسان کر رہا ہے کسی کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی کر رہا ہے تو کسی کو کسی اور ذریعے سے بس اگر ہم نے حق کے بیعت ادا کرنا ہے تو حضر وسیم علیہ السلام کے مددگاروں میں سے مددگاروں میں بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہمیں با... بیت کے بعد کیسا ہونا چاہیے کیا بننا چاہیے اس بارے میں حضم وسیم علیہ السلّۃ السلام فرماتے ہیں کہ بیت رسمی فائدہ نہیں دیتی ایسی بیت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے یعنی ان باتوں میں حصہ دار ہونا ان ملاقات میں حصہ دار ہونا جو حضم وسلم علیہ السلّۃ والسلام کے ساتھ رکھی گئیں فرمایا کہ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے منافق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے ان کی سچی محبت اور اخلاص ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا ان تعلقات کو بڑھانا فرمایہ کہ ان تعلقات کو بڑھانا ضروری عمر ہے محبت اور اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے جیسا جہاں تک ممکن ہو اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں جیسا جس کو مانا ہے جیسا وہ ہے ویسے خود بننے کی کوشش کرو فرمایہ عمر کا اعتبار نہیں جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی ایمان و اقان میں بڑھائے اعتقادی اور عملی لحاظ سے وہ ترقی کرنے والے ہوں جو ایمان کی چنگاری اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جلائی ہے لگائی ہے احمدی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ اس میں بڑھتے چلے جائیں شیطان کبھی بھی انہیں ورکلانے والا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں صبات قدم بھی طا فرمائے اور ہم جو پرانے اور پیدائشی عملی ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمانوں کو بڑھانے اور ہر وقت اس میں جدا پیدا کرنے کی توفیق عطا توفیق عطا فرماتا چلا جائے اللہ تعالیٰ اپنے اس تعلق میں بڑھنے کی بھی ہمیں توفیق دے کبھی کسی نئے آنے والے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے کوئی اور ہمیشہ دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہوں اس بات تو خوش نہ ہوں کہ ہم پرانے اہم دیں بلکہ بیت کا مقصد پورا کرنے والے ہوں دنیاوی سامان ہمارا مطمئن نظر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور ہم جلد از جلد حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ تم جسے دنیا کے لیے نقصان دہ چیز سمجھتے ہو وہی حقیقت میں تمہارے لیے اور دنیا کے لیے نجات کرا سکتا ہے الحمد للہ الحمد للہ وہ من, من سیا مال مئی دلہ فلا مدل فلادی اللہ شدہ محمد رسول عباد اللَّهِ رحمت اللَّهُ نلا مر بل سان تا دل کرا واشا ول مر ول باب یار سو ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله کل بی این رحمد الدا مف برن برل محسنا محسن محرل اتادہ یا کل بھی ازکر این ایل ہدا مفنی برن كريم محسنا بحر العطايا والجدا محمد محمد محمد الرسول الله رسول الله رسول الله محمد الرسول الله بسلیہ لا نبی کدای منہادیا وب سینس wa ba'san sani Salli ala nabiyyina صلي ala habibina Salli ala muhammadin Salli ala nabiyina Salli ala muhammadin Salli ala habibina Salli رسول اللہ اللہ رسول رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامنی پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب نو سے گیارہ بجے تک اور اتوار کو آٹھ بجے شب سے ہمارا اور آپ کے ساتھ نصف شب تک رہتا ہے اتوار کا پروگرام جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ آٹھ بجے جب شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام اید اللہ تعالیٰ بن نسل کہ خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے لے کے بارہ بجے شب تک پروگرام کا پہلا حصہ دس بجے شب تک اسی فریکنسی پر ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں جب اس کے بعد اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمارا پروگرام دس بجے سے بارہ بجے تک جاری رہے گا ہمارے سامعین یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف پروگرامز لے کر آتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں جو موجود مہمان ہوتے ہیں ان سے ہم جماعت احمدیہ اور احمدیہ مسلم جماعت کے موقف کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم آپ کے سامنے صداقت حضرت مسیح محمود علیہ صلاۃ کی بات کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کی جاتی ہے مہینے کے پہلا پروگرام پہلے اتوار کو جب بھی پروگرام ہوتا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے فقہی مسائل پر بھی آپ کے سامنے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کو سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب خیریت سے ہیں اللہ کا سان صاحب کی دعائیں چلیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے جو آج کا موضوع ہے آپ کا موضوع عموماً آج کل جو بات کی جا رہی ہے وہ تو آپ ضرورت نبوت پہ بات کر رہے ہیں ہاں جی لیکن آج تھوڑا سا میں ہٹ کے ٹھیک ہے ایک جو آیت ہے سورہ عالمران کی جی جو ہمارے پاس 82 ہے 82 نمبر اور ہمارے جو غیر عملی بھائی ہیں ان کے پاس 81 ہے 81 جی اس کے بارے میں میں کچھ عرصہ پہلے غالباً دو دفعہ Uh, اس کی تشریح بیان کر چکا ہوں اور کافی <coughs> سے پہلے بھی جب ہمارا اسٹوڈیو uh, دوسری جگہ پہ ہوا کرتا تھا جی ٹوبیکو uh, میں تو میں نے سوچا کہ آج اس کو دوبارہ سے <coughs> اپنے سامعین کے سامنے کھول کھول کر uh, بیان کیا جائے اور ہو uh, سکتا ہے کہ جو ہمارا نارمل ٹائم uh, ہوتا ہے پندرہ uh, بیس منٹ کا جی اس سے کہیں زیادہ تھوڑا سا وقت لگ جائے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ اس کو خوب اچھی طرح سے غور سے سنیں اور بجائے تنقید کرنے کے بجائے اعتراضات کرنے کے اور بجائے ذاتی حملے کرنے کے جی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اگر وہ مناسب سمجھیں تو اپنے علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ ہماری آرکائیوز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ اس کو بار بار سن سکتے ہیں اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ان کے ذہن میں پیدا ہو تو جیسا کہ آپ اکثر بیان کرتے ہیں کہ کیو اے ایٹ پہ ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ دوران پروگرام سوال کر کے پوچھ لیں جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعد میں بھی اگر وہ سنیں اور ان کو کوئی بات سمجھنا نہ آئے تو پھر ہم سے کیو اے ایٹ پہ ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے آ, اس آیت کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ آ, قرآن کریم میں اجرائے نبوت یا امکان نبوت کے بارے میں ویسے تو بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے لیکن یہ والی جو آیت ہے سورا عمران کی جو سورت کا نمبر تین ہے اور آیت کا نمبر بیاسی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ایک رسول کے آنے کی خبر ہے بلکہ اس کو ماننے اور اس کی مدد کرنا جو ہے اس کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے یعنی صرف ایک امکان نہیں ہے کہ آ, آ گیا تو آ گیا نہیں آیا تو نہ آیا جی. یہ بات نہیں ہے اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آئے اور یہ بھی بتایا کہ وہ آئے گا ضرور ٹھیک ہے اور है. کیوں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں آئے گا جی. اور جب وہ آئے تو پھر اس کی اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ضرور تم کرو گے لام تاکید کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے تو میں سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باللہ من الشیطان الرجیم واہ اور از جب اخذہ پکڑا اللہو اللہ نے میسا کا عہد ان نبیوں کا لما کہ جو بھی آتائی تو کم میں تم کو دوں اس میں ہے آت تو میں دوں کم تم سب کو جی یعنی وہ النبین جمع ہے من کتاب کتاب میں سے و حکمت اور حکمت سما پھر جا آم آئے تمہارے پاس تو جا آ کا مطلب آئے جی. کم کا مطلب تمہارے پاس, تمہارے پاس, پاس رسولن دی. ایک رسول مصدقن تصدیق کرنے والا لے ما اس کی جو کہ ما آ کم ماں آ پاس کم تمہارے جو تمہارے پاس ہے ل تو من بہی لا تو میں تم ضرور ایمان لاؤ گے یہاں میں نے بتایا کہ لام تقید کا ہے جی. بے ہی اس پر یعنی اس رسول پر وا اور لا تنسرا ہو لا یقیناً تنسورنا تم مدد کرو گے ہو اس کی ٹھیک ہے تو یہ آگے بھی چلتی ہے لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ یہاں حل ہو جاتا ہے آگے خدا نے بتایا کہ میں آ, اس پر تم ذمہ لیتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو خدا نے کہا کہ بس پھر میں بھی تم پر گواہ ہوں اس کے بارے میں تم بھی گواہ ہو اور میں بھی گواہ ہوں تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اور جب پکڑا اللہ نے عہد نبیوں کا کہ جو بھی میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت میں سے پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے یعنی اس رسول پر اور ضرور اس کی مدد کرو گے تو یہ لام تاکید کا لگا کر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا کہ ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا تو اس کا میں نے با عورت ترجمہ کو بتایا اور جب اللہ نے نبیوں کا مساق لیا کہ جب میں جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اس نے کہا پس تم گواہ ہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اب سے آصحد لیا کہ جب بھی ان کو کتاب اور حکمت ملے تو پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا یعنی اس کتاب اور حکمت کی جو ان کے پاس ہے اور وہ ان کے پاس وہ ہے جو خدا نے دیا ٹھیک ہے لما آطائی تو اور پھر مائع کے مصدقُ لما ما آکم کہ جو خدا نے دیا ہے وہی وہ ہو یہ है نہیں ہے کہ خدا نے دیا کچھ اور ہے اور جو پاس ہو وہ کچھ اور ہو تو چونکہ وہ خدا نے نہیں دیا اس لیے اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ٹھیک اب اس میں عام طور پر جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جس مقدس رسول کے آنے کی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور کافی مفسرین اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ یہاں پہ جس رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم <سلام> ہے یہ بات غلط ہے اور جیسے میں نے آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بتایا اس میں ہرگز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام <سلام> نہیں لیا گیا اب یہ کیسے غلط ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وض اللہ منبیینہ من مساک کا ہوں کہ جب اللہ نے لیا نبیوں سے وض اللہ مساک النّبی کہ اور جب اللہ نے لیا نبیوں کا مساک اب مساک نبیوں سے لیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نبی ہیں ٹھیک اور النّبین میں شامل ہیں اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے عہد نہیں لیا کیونکہ عہد لیا گیا ہے ان نبیین سے دا پرافٹس ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم چونکہ پرافٹ ہیں اس لیے آپ اس میں ان نبین میں شامل ہیں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمع آطی کم من کتاب بھی محکمہ کہ میں جو بھی تم کو کتاب وحکمت دوں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہر مسلمان کے عقیدے کا بنیادی پتھر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دی گئی تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہیں اگر یہ کہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں تو بھی کو مسلمان نہیں ہو سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ نبی ہیں اور آپ کو کتاب و حکمت دی گئی ہے اس لیے یہ مساک جو ہے وہ آپ سے بھی لیا گیا اس کی جو وضاحت ہے وہ سورہ عذاب کی یاد نمبر آٹھ میں بھی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو نبیوں سے مساق لیا اور آپ سے و منکا جی تو اس میں بھی یہ صاف بات واضح ہو گئی کہ آضو صلی اللہ علیہ وََِ وسلم سے بھی یہ مساق لیا گئی یہ قرآن کی شہادت ہے ٹھیک ہے تفصیل دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ اسی سور اعذاب کی تفسیر میں جو آج نمبر آٹھ میں نے بتائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں و اخرجہ طبرانی او و ابن مرد و و ابو نعیم فت ان ابی مریم الغسانی ان عربی ان یا یاسل اللہ ایو شاعین کانہ اولا نبوۃ کا کالہ اخذ اللہ منی المسا کا کما اخذہ من النّنبینہ مساک یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تبرانی ابن مردب اور ابو نعیم نے دلائل میں ابی مریم الغسانی سے روایت کی ہے <تصفح> کہ ایک عرابی نے کہا یا یاسلی اللہ صلی اللّہ علیہ و آپ کی نبوت کی اولین بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے مساق لیا جیسا کہ اس نے نبیوں سے ان کا مساک لیا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مساق ہے وہ تمام ابیا کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا کیونکہ آپ نبی ہیں थीक. اور آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے जी. اس لیے آپ کو اس مساق سے نکالنے کا کوئی تک نہیں بنتا ٹھیک ہے اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے اور پھر اس کے اوپر جو مزید تصدیق ہے وہ سورہ اذاب کی آیت نبراٹ بھی کرتی ہے اور اس پہ مزید تصدیق جو ہے وہ یہ حدیث کرتی ہے جی. جو میں نے آپ کو بتایا تو جیسا کہ علامہ جلال الدین سوتی نے لکھا ہے اور میں نے خود پڑھا ہے یہ دبرانی کی جو مختصر جامع صغیر ہے وہ میرے پاس موجود ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہے اور دور حاضر کے ایک مشہور محدث علامہ ناصر الدین الابانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ حدیث ہے اس کے نیچے البانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حسن ہے اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ حدیث جو اس کو کوئی شک ہے اس کے اوپر یا کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بظاہر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے مساک لیا جی کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تو لگتا یہ ہے کہ انبیاء کے پاس ایک رسول آ رہا ہے حالانکہ نبیوں کے پاس رسول نہیں آتے کیونکہ نبی رسول تو ایک ہی چیز ہے اس لیے ان کے پاس رسول نہیں آتے بلکہ یہ جو مساق لیا گیا ہے یہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے لیا گیا ہے ٹھیک بعض لوگوں نے لکھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو اگر تو اس وقت ہوتا نا جب خدا کو علم نہ ہوتا جیسے ہوتا نا کہ کسی نے آنا ہوا آپ انتظار کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کب آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر میں کہہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو اس کو کہنا کہ میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں یا اگر وہ آ گیا تو جہاں میں جا رہا ہوں اس کو وہی بھیج دینا اس لیے کہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سارا علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ علیہ کب آئیں گے اور تمام انبیاء میں سے حضرت عصی علیہ السلام تک جو انبیاء جو کہیں گے ان کے بعد آئیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو یہ ڈاؤٹ ہے نا اور ڈاؤٹ اور شک جو ہے وہ خدا کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ جھوٹا دلاسا دے دے نوزب کہ اگر وہ آ گیا حالانکہ خدا کو پتہ ہے کہ وہ ان کے سامنے تو نہیں آئیں گے ایک تو انبیاء کے پاس رسول نہیں آتے امتوں کے پاس آتے ہیں دوسرا یہ کہ جب آنا ان کا ٹھہر گیا کہ ایک وقت پہ آنا ہے تو اس سے پہلے کہ انبیاء کو یہ کہنا کہ اگر وہ آ گیا اس لیے یہ بات سرے سے غلط ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اس وقت تمام انبیاء فوت ہو چکے تھے جی اور یہ مختلف لوگوں نے اس بات کے بارے میں لکھا بھی ہے میرے پاس بہت سی تفاصر ہیں اس میں سے میں نے چند آپ کے لیے چنی ہیں ان کے نام جس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو عہد ہے یہ جو میساک ہے یہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے لیا گیا ہے مثلاً البیزاوی میں لکھا ہے فتح البیان جو نواب صدیق حسن خان کی ہے فتح القدیر جو اشوقانی کی ہے جامع البیان فی تفصیل القرآن علامہ شرازی کی ہے الکشاف جو زمخشری کی ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور موجودہ زمانے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کنز الایمان میں جو ان کا ترجمہ قرآن کریم ہے بہت مشہور ہے اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مساک ہے یہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کی قوموں سے لیا جاتا رہا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اپنی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر اس میں وہ ابو مسلم اسواہانی کا ایک اور نقل کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ظاہر آج سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا لیکن باسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تمام انبیاء علیہم السلام زمرہ اموات میں داخل ہو چکے تھے اب یہ جملہ بھی وفات مسیح کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تمام انبیاء جو ہیں وہ زمرہ اموات میں داخل ہو چکے تھے اور وہ ابو مسلم عثانی آگے لکھتے ہیں کہ اور میت ایمان لانے کی مکلف نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو فوت ہو گیا وہ تو مکلف نہیں ہوتا نا کہ وہ ایمان لائے وہ تو فوت ہو چکا ہے اس لیے یہ عہد انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے ہی لیا گیا تھا دوسری بات ابو مسلم اسفانی جو لکھتے ہیں جس کو امام راضی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس عہد کے بعد جو پھر جائے وہ فاسقوں میں سے ہوگا جی لیکن وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے پھرنے کا اور نتیجتاً فاسق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو امت کے لوگ ہیں وہ پھر سکتے ہیں وہ فاسق ہو سکتے ہیں انبیاء کے متعلق مطلب تو آپ شک نہیں کر سکتے نا کہ وہ پھر جائیں گے یا فاسق ہو جائیں گے اس لیے اگر یہ انبیاء سے حد لیا گیا ہوتا تو پھر خدا یہ نہ کہتا ہے کہ پھر جو پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ है. نبی ہو اور فاسق میں ہو جائے یہ تو زب اللہ ممکن نہیں ممکن نہیں ہے بالکل لیکن جو امت کے لوگ ہیں ان کے پھرنے اور فاسق ہونے کا امکان ہے انبیاء کے پھرنے اور فاسق ہونے کا امکان نہیں ہے بالکل جی اس لیے اللہ تعالی نے یہاں بھی صاحب بتا دیا جیسے میں نے کہا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ جو مساک ہے یہ دراصل انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے لیا گیا تھا کہ اگر وہ مصدق رسول تمہارے پاس آئے جو کتاب اور حکمت خدا نے مجھے دی ہے اس کے بعد اگر مصدق رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے اور تمہارے جی پاس, جی پاس ہے. وہ ہے یہ میں بات کو بار بار کہہ رہا ہوں جی اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اس آج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لمہ آتا تو کم من کتاب میں مہکمہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے لما ما جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے جو خدا نے دیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو تمہارے پاس ہے وہ خدا نے نہیں دیا اور آپ نے اس میں تعریف کر دی ہے تو اس تعریف شدہ کلام کی اس تعریف شدہ کتاب و حکمت کی تصدیق نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لیے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے سامعین اس کو بڑے غور سے سنیں خدا نے کہا کہ لما آ تئ تو کم ان کتاب میں محکمہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں سم ما رسول مصدق ٹھیک ہے پھر وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے جو خدا نے دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارے پاس وہ ہے جو خدا نے نہیں دیا تم کلیم کرتے ہو کہ یہ خدا نے دیا ہے لیکن نہ اس کی زبان وہ ہے نہ اس کا مسودہ وہ ہے نہ اس کی ترتیب وہ ہے اس میں آپ نے کمی بیشی کر دی ہے اس میں سے آپ نے کچھ گھٹا بڑا دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا کہ یک تو بون الکتاب بے عدیم سُما یقول اپنے ہاتھ سے جی. کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک نبی ہو اور وہ تحریف شدہ کتاب کی تصدیق کرے تو میں نے کہا کہ بہت سے قدیم جو میں نے نام لیے ہیں البضاوی ہے فتح البیان ہے فتح القدیر ہے جامع البیان ہے اور الکشاف جو ہے ان لوگوں نے اور بھی بہت سے لوگوں نے میں نے صرف چند نام دیے ہیں آپ کے پاس اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کنز العمان میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو میساک ہے یہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے لیا گیا ہے سید ابوالالہ مودودی صاحب یہی بیان کرتے ہیں تفہیم القرآن میں जी. اس آیت کے نیچے جو سورہ علی مران کی آیت ہے اس میں نیچے لکھتے ہیں تشریح میں مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا اہد لیا جاتا رہا ہے اور جو اہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لا محالہ اس کے پیاروں پر بھی آپ سے آپ آئد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقامت پر تم معمور ہوئے ہو اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا حق کی مخالفت نہ کرنا بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف اللہ سے. کی طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا ٹھیک ہے میں سامعین آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو مدودی صاحب لکھتے ہیں سورہ کی رات نمبر 82 کے نیچے مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر اور یہ تفیم القرآن جو ان کی تفسیر ہے जी. اس کی بیان... بات بیان کرا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس عمر کا عہد لیا جاتا رہا ہے اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لامحاللہ اس کے پیرو پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے یعنی وہ یہ بات بیان کریں کہ یہ امت پر بھی ہے یہ لکھ تو دیا مدودی صاحب نے لیکن اس کے بعد ان کو خطرہ پڑ گیا ہے mm -hmm. ان کو خوف آ گیا کہ اس سے لوگ اہم دینا ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں جی. آپ کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے تو آپ کے بعد چونکہ یہ عہد پیغمبروں سے لیا گیا ہے حضور پیغمبر ہیں تو یہ عہد پیغمبروں سے لیا گیا ہے وہ پیرواں پر بھی آپ سے آپ عائد ہو جاتا ہے اس لیے عضور صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ گیا کیونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ کو کتاب ہو رہی دی گئی اس لیے اب یہ عہد ہم پر بھی لاگو ہو گیا اب جو مصدق رسول آئے گا اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا ہم پر فرض ہوگا ہو مدودی صاحب نے پھر نیچے ایک اس کی وضاحت کی اور وضاحت بالکل بے بنیاد خود ساختہ بلا دلیل <coughs> کہتے ہیں یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم. پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے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 حالانکہ قرآن میں حدیث میں آپ کو بتا دیا کہ حدیث وہ ہے جو حسن حدیث ہے اس کا اب ان کے پاس کوئی حل نہیں کہ وہ جو سور اعضاب والا مساق ہے اس کو وہ دوسرا مساق کرار دے ٹھیک ہے تو ہے یہ وہ والا مساقی یہ کوئی اور مساق ہے کے اور یہی جو تشریح ہے وہ لاہوری جماعت نے بھی کی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بشار احمد صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک مشہور عالم تھے انہوں نے ان کے جتنے مضامین تھے وہ انہوں نے بشارات کے نام سے وہ میرا خیال ہے وہ میرے پاس اس کا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے لیکن اس میں انہوں, انہوں نے مساک النبین کے نام سے جو ایک چھوٹا سا پفلٹ لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ یہ اصل میں یہ دو میساخ ہیں ایک میساق جو ہے وہ انبیاء سے لیا گیا اور جو دوسرا میساق ہے وہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا اب یہ بات جو ہے یہ بالکل بلا دلیل ہے کیونکہ اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بات بیان کروں گا اور لوگ اس کو صرف اس لیے مان لیں گے کہ میں تو بڑا عالم دین ہوں اس لیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے اس لیے آپ کو میری بات ماننی چاہیے مدودی صاحب نے بھی یہی بات بیان کی اور جیسے میں نے کیا ہاں جی اس کا وہ نام ہے بشارات احمدیہ بشارات احمدیہ بشارات احمدیہ, بشارات احمدیہ, بشارات احمدیہ, بشارات احمدیہ ڈاکٹر بشار احمد صاحب کے مضامین ہیں اور یہ تین جلدوں میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے احمدیہ منشات اسلام لاہور نے یہ والا جو مضمون ہے وہ اس کی جلد تین کے صفحہ 31 پہ یا غالبنتیس سے شروع ہوتا یہ اس پہ انہوں نے یہ آتمساک النبین جو ہے نا وہ وہ والا مضمون لکھا ہے اس میں تو اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو عہد ہیں وہ دو ہیں ایک تو وہ جو تمام بیا سے لیا گیا اور ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے لیا گیا ٹھیک ہے تو اب یہ مدودی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں نہیں وہ اصل میں نا وہ دو عہد ہیں اور یہ تو خیر کہہ رہے ہیں کہ جی حضور سے لیا ہی نہیں لیا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے حالانکہ میں نے بتایا کہ ایک تو سورہ اعزاب میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ حدیث میں, میں میں نے آپ کو بیان کیا بعض لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی تم نے یہ اپنی جو بات کی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے اور تمہارے تو پہلے کسی نے نہیں ہے بات تو نوزب اللہ میں زالک ہوا میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ نوز اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے بیان کروں گا لیکن اس میں حضرت خلیط الم سراب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس میں جس نے بھی دیکھا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ حضور ہر صورت کے شروع میں اس کا چھوٹا سا تعارف بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی سرال عمران کے شروع میں بھی حضور نے اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف بیان کیا کہ اس صورت کے مضامین کیا ہیں اس میں حضور لکھتے ہیں اس صورت میں یہود کے میثاق کے مقابل پر میساک النبین کا ذکر ملتا ہے جو سب نبیوں سے لیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول پیدا ہوں جو تمہاری نیک تعلیمات کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں تو لازم ہے کہ تمہاری قوم ان کی مدد کرے اور یہ مساق وہ ہے جس کا جس کا صورت الحضاب میں بھی ذکر ہے ٹھیک اور یہ کہ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ, علیہ, علیہ وسلم سے بھی یہی مساق لیا گیا تھا وہی بات ہے جو میں نے بیان کی ہے حضور ظاہر ہے کہ میں نے کہاں سے بیان کرنے ان سے پڑھ کے بیان کرنے میں है. پھر اس عادت کے ترجمے میں بھی, بھی حضور فرماتے ہیں خزر خلیطم سراب اللہ تعالی اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں قرآن کریم میں دو مساقوں کا ذکر ہے ایک بنی اسرائیل کے میساک کا اور ایک نبیوں کے مساق کا جو آ حضرت صلی اللہ صلاح و صلاح علیہ وََ وسلم سے بھی لیا گیا تھا بریکٹ میں لکھا الحزاب آیت نمبر آٹھ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبوس نہیں ہوتے ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزو صلی اللہ علیہ وََِ وسلم, وسلم نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی اس عادت کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آپ نے پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی تصدیق کرنی ہے حالانکہ اگر کوئی عام بندہ بات کرے تو اس کو کہیں کہ چونکہ اسکور بھی نہیں آتی اس لیے اس نے یہ بات کر دی ہے لیکن جو علماء ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کم از کم اور میں نے اس آیت کا اس لیے لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بتایا کہ اس میں تصدیق جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما آتا من کتاب و حکمت ہے سم ما رسول مصدق لما ما اس کی جو تمہارے پاس ہے تو نبی تو وقت ان کے پاس نہیں ہوتے نا بالکل ٹھیک ہے پچھلے جتنے بھی آئے تھے وہ تو ان کے پاس نہیں تھے نہیں تھے اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف تورات اور انجیل کی اور زبور کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے گویا صرف یہود الصارہ کی بات ہو رہی ہے اگرچہ اس کو بھی فرض کریں جو بالکل غلط بات ہے تب بھی موسا علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور عزتیس علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے ٹھیک ہے خدا تو اس کی جو تمہارے پاس ہے اور امبیا تو ان کے پاس نہیں تھے ان کے پاس جو بھی تھا اچھا یا برا تعریف شدہ یا اصل وہ تو کتاب تھی نا ٹھیک ہے اور خدا نے کتاب اور حکمت دی ہے اور کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا رسول ہے رسولوں کی تصدیق کرنے والا انبیاء کی تصدیق کرنے والے کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اس لیے آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر بشارم صاحب جو ماشاء اللہ کافی عالم دین سمجھے جاتے ہیں جی اور اگر آپ کے عالم دین کا یہ حال ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ فارسی کا مصرہ ہے کہ قیاس کن ز من بہار مرا کہ میرے گلستان پہ میری بہار کا قیاس کر لو کہ اگر گلستان ایسا ہے تو پھر بہار کیسی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا عالم دین ہو اتنی کتابیں لکھیں جلدوں جلدیں لکھی جائیں اور اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ جو تصدیق کی بات ہو رہی ہے وہ انبیاء کی تصدیق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ کتاب اور حکمت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کو سیدنا حضرت اکدس مسیحم عدودیہ صلاحۃ وسلام نے رد فرمایا ہے اور ڈاکٹر بشارت مصعب تو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں احمدی کہتے ہیں تو حضور کی بات بھی بڑی ہوگی انہوں نے جی ایام الصول حضور کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر چودہ ہے کتاب کا صفحہ ایک سو باسٹھ ہے روحانی خزائن جلد چودہ کا صفحہ نمبر ہے چار سو دس اس میں حضور فرماتے ہیں اس میں پہلے ایک بندے نے کہا کہ جی ہر نبی کی تصدیق کے لیے ایک نبی آتا ہے حضور ہیں یہ ایک گھر کا بنایا ہوا قائدہ ہے جس کی جس پر کوئی نس قرآنی یا حدیثی دلالت نہیں کرتی ٹھیک اور اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر سے نازل ہوں تو پھر ان کے بعد ان کی تصدیق کے لیے لی کوئی بھی اور نبی بھی بھی کیونکہ کیا معلوم کہ وہ درحقیقت عیسا ہے یا نہیں اور پھر آتا چلا جائے بس دنیا ایمان بالغائب کی جگہ ہے کوئی مبوس ہو کچھ نہ کچھ پردہ ضرور ہوتا ہے پھر اس نبی کی تصدیق کے لیے کوئی اور نبی آنا چاہیے پس اس سے تسلسل پیدا ہوگا اور وہ باطل ہے ٹھیک ہے مطلب ہر نبی کے بعد پھر ایک نبی آنا چاہیے بالکل. ہر نبی کے بعد ایک نبی آنا چاہیے جو اس کی تصدیق کرے جو پہلے ہے تو اگر یہ کہا جائے گی کہ ہر نبی کی تصدیق کے لیے ایک نبی آنا چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امبیا کی تصدیق کی, پھر آپ کی تصدیق کے لیے بھی یہ کہنا چاہیے بالکل. اگرچہ امبیا کی تصدیق کا کوئی تصدیق کا ذکر ہے اور کتاب اور حکمت بھی وہ جو خدا نے دی ہو اور جب وہ رسول آئے تو وہی ان کے پاس ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کتاب اور حکمت خدا نے کچھ اور دی ہے آپ نے تبدیل کر لی ہے نہ وہ زبان وہ ہے نہ اس کا مسودہ وہ ہے نہ اس کی ترتیب وہ ہے آپ نے اپنی مرضی سے جو چاہا بنا لیا اور اب ایک رسول آ رہا ہے اور اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں اس کی تصدیق کرے جو آپ نے خود بنایا ٹھیک ہے قرآن کہا نا تو اب وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں سم ماں کو حاضم پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لکھیں آپ خود اور پھر آپ کہیں جی کہ وہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل واضح ہی کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے آپ ایسی بات کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََِ جس کتاب کو لے کر آئے ہیں وہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ اب وہ نہیں ہے جو خدا نے دیا تھا انہوں نے اس میں ہیر پھیر کر لیا ہے انہوں نے اس میں تحریف کر لی ہے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور یہ خود مانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہے یہ خود مانتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہے جو ٹیکسٹول کرٹیسزم کے نام سے ایک فن ہے اس میں بڑے بڑے علماء نے جو ابھی تک کرسچن بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری کتاب وہ نہیں ہے جو اصل اتری تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اچھی باتیں پائی جاتی ہیں لیکن الفاظ وہ نہیں ہیں ترتیب وہ نہیں ہے مسودہ وہ نہیں ہے دیکھنا میں آپ کو ایک بات کہوں اور آپ اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں تو بات تو وہی ہے لیکن الفاظ تو وہ نہیں ہے نا اور پھر آپ اس میں چینج بھی کرتے دیں تو پھر میں کہوں گا کہ جی اس میں یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے اس لیے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو حضرت مسیح محدود اسلاط والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو گھر کا بنایا ہوا قاعدہ آپ کا کہ ایک نبی آئے اس کے بعد پھر اس کی تصدیق کے لیے ایک اور آئے پھر اس کی تصدیق کے لیے ایک اور آئے تو یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے اسی لیے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے صفحہ 31 پہ لکھا ہے کہ اس آج سے ظاہر ہے کہ نبیوں سے کسی ایسے رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا اکرار لیا گیا لیا گیا تھا جو کل نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا یہ کہاں لکھا ہے اس آیت میں جی لفظ بلفظ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور جیسا چاہیں آپ اس کو دیکھ لیں اس میں کہیں بھی انبیاء کی تصدیق کرنے والا اور کل انبیاء کی تصدیق کرنے والا اس کا تو کسی جگہ نام نشان تک نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر بشار رحطا مصعب اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نبیوں سے کسی ایسے رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا کرار لیا گیا تھا جو کل نبیوں کی تصدیق کرنے والوں نبیوں کی تصدیق کر ذکر نہیں ہے وہاں پہ تو یہ کیسا عالم دین ہے جس کو اتنی بھی عربی نہیں آتی کہ وہ یہ دیکھ لے کہ آئت میں کس بات کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم وقت ایسی بات نہیں تھی وہاں پہ ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب سامعین پروگرام ریڈیو اہم دیا جاری ہے اور اس وقت وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اگر آپ فون کرنا چاہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج جس آیت کا ذکر کیا گیا ہے اصورۂ عالیہ عمران کی آیت نمبر بیاسی ہے جس کے بارے میں انصر رضا صاحب نے آپ سے بات کی فور ون وہ سے باہر سے ہمیں کہیں بھی کال کرنا چاہیں تو ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو جب آپ پروگرام میں کال کریں تو کوشش کیجئے کہ اپنے سوال کی حد تک رہیں سوال کیجئے تبصرہ کم کیجئے اور اپنے سوال کو موضوع سے مطابقت ہی رکھیے گا موضوع کے اوپر سوال کیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے فور ون سکس فور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آیت میساک النبین آج کا موضوع ہے انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کچھ سامعین یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ٹیلی فون کے ذریعے نہ شامل ہونا چاہیں پروگرام میں تو آپ بذریعہ ای میل بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA Q سے کوسچن اور A سے آنسر دو ہی لفظ ہیں QA اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ ایک ہی لفظ ہے کیو voiceofislam.ca اسلام اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اس کے آرکائیو سیکشن میں جا کے آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اور یہی ویب سائٹ آپ کو موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی تاثرات یا اپنا سوال ہم تک پہنچائیں جب کہ ای میل ایڈریس کیو اسلام کے ذریعے آپ ہمیں ای میل پہنچا سکتے ہیں آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کہ صاحب ان کو خوش آمدید علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا جی سب سب اچھا سوال یہ ہے گزارش ہے کہ صاحب نے عرض کیا کہ نبیوں پر کوئی رسول نہیں ہوتا تو قرآن میں دو تین جگہ ہے رسولوں پر اللہ کا رسول نبیوں پر اللہ کا نبی رسم کو کہا گیا وہ ان کی تصدیق کرتا ہے سب نبیوں کی اور قرآن کی آیت ہے یہ لا دوں گا کی کی تفاستر وہ جو بیان کر رہے ہیں مختلف علما کی جن کا کوئی نہ کرائٹیریا ہے نہ کچھ ہے انہی علما کی اگر دوسری تحریر ہم دکھائیں تو پھر بولتے نہیں یہ جھوٹی ہے تو کوئی ایک چیز پکڑ کے رکھے اور جیسے کہتے ہیں یہ ایسا نادی ہے چاہدی سے دکھائی کیا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جو ہم یہ نہیں مانتے اور ہمارے نزدیک جو ہے اس اسے ہٹ کے بات کی جائے اور اس پہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو یہ آیت موجود ہے کہ نہیں ہے کہ نبیوں پر خدا کا نبی اور رسولوں پر خدا کا رسول کہا گیا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا شامن فور ون سکس فور ون زیرو یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ای میل ایڈریس ایک دفعہ پھر بتائے دیتے ہیں کیو اے ایٹ اور اسی طرح سے سامعین آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ دس بجے ہمارا یہ پروگرام فریکوینسی اے ایم 530 پر چلا جاتا ہے یعنی اب سے تقریباً چالیس منٹ تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اسی فریکوینسی پر لیکن پروگرام جاری رہے گا فریکوینسی ہماری اے ایم 530 ہو جائے گی اے ایم فائیو ہماری فریکوینسی ہو جائے گی جس پہ ہم آپ سے بات کریں گے تو پہلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور اس سوال کو ہم لیتے ہیں صاحب <coughs> جو بات کی گئی تھی اور پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے جی بات یہ ہے کہ قرآن قریب میں کوئی بھی ایسی یاد نہیں ہے کہ جبرائیل کے یا کسی بھی دوسرے فرشتے کے بارے میں کہا گیا ہو کہ نبیوں پر خدا کا نبی یا نبیوں پر خدا کا رسول ایسی ہرگز بھی کوئی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو انسان رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ رسول کا مطلب ہے پیغام لانے والا رسالہ سے نکلا ہے رسالہ پیغام کو کہتے ہیں رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں تو جو انسان جس کے ساتھ خدا کلام کرے اور جو کلام کرے اسے یہ کہے کہ لوگوں کو بھی یہ بات پہنچا دو وہ رسول بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب وہ لوگوں کو پر آ کے اس کلام کو پیش کرتا ہے تو وہ نبی بن جاتا ہے جو نبا سے نکلا ہے اور نبا کا مطلب ہے خبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی تو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا تو وہ پیغام خبر بن جائے گا اس لیے ایک رسول بیک وقت رسول بھی ہے اور نبی بھی لیکن جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس ان کو صرف رسول کہا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ رسول وہ ہے جو پیغام لانے والا ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں حضرت بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم. اپنا رسول کہا ٹھیک ہے تو یعنی یہ کہ اللہ کے رسول کا رسول لیکن قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ کسی فرشتے کو کبھی نبی نہیں کہا گیا بلکہ رسول کہا گیا ہے جو پیغام لانے والا ہے اور وہ है. محدود ہوتا ہے صرف اس نبی تک جس کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتا اس لیے یہاں پہ جو نبی کی بات ہو رہی ہے اور جو رسول کی بات ہو رہی ہے وہ تصدیق جو کرتا ہے وہ تصدیق اس کلام کی نہیں کرتا جو کہ وہ اس رسول تک لے کر آتا ہے وہ تو پیغامبر ہوتا ہے نا جا. وہ مصدق نہیں ہوتا ٹھیک ہے مصدق وہ انسان ہے جو نبی کے بعد آئے اور है. تصدیق کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے تب وہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کے پورے ہونے کی خبر دیتا ہے جو لانے والا ہے وہ تصدیق نہیں کرتا ٹھیک ہے اس لیے جبرائل جو ہیں وہ آ, ان کے بارے میں یا کسی اور فرشتے کے بارے میں کہا گیا ہو کہ جی نبیوں پر خدا کا نبی یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں لاؤں گا کوئی ریفرنس وہ ساری زندگی بھی لگے رہیں گے تو نہیں لا, لا سکیں گے ایسا ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن کریم میں دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی جن علما کو میں نے پیش کیا ہے ان کی کوئی اوتھیسٹی نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے لیکن جو علماء کے نزدیک اس وقت جو مسلمانوں کے نزدیک ان کی بہت بڑی اتھارٹی ہے زمکشری کی بہت اتھارٹی ہے علامہ راضی کی بہت بڑی اتھارٹی ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اتھارٹی ہے سعید ابوالعلیٰ مودودی صاحب کی اتھارٹی ہے یہ چونکہ شیعہ ہے اس لیے ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جو سنی ہے ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ انہی علماء کی دوسری باتیں پیش کریں تو وہ نہیں مانتے تو علماء کرائٹیریا نہیں ہیں جی علماء سٹینڈرڈ نہیں ہیں اگر علماء کی ہر بات مان لی جائے تو پھر تو ہمیں رسول کو اور اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے علماء کی بات مان لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان کی شان ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے ٹھیک ہے علماء کی وہ بات جو قرآن کے مطابق ہے وہ مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق نہیں ہے انہیں علماء کی جن کی بات ہم نے مانی ہے ان کی دوسری بات جو قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہوگی ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے یہی حال حدیث کا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث کو ہم نہیں مانتے تو صرف اس لیے ضد سے نہیں کہتے کہ نہیں مانتے اس لیے کہتے نہیں مانتے کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے لیکن اس میں بھی ہم پہلے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسائل کیا جائے اس کی کمپیٹیبلٹی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی تشریح سے یہ ثابت کی جا سکے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے لا وحلہ اگر وہ ثابت نہیں ہوتی اور قرآن کریم کی آیات کے سریح اور واضح خلاف ہو تو پھر ہم اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے الٹیمیٹ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے حدیث کے بارے میں بھی اور پھر علماء کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں اسٹینڈرڈ ہیں جو بات علماء کی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی وہ مانی جائے گی جو بات ان کے مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی اس لیے ہمارے نزدیک اسٹینڈرڈ علماء نہیں ہیں جو میں نے علماء کا حوالہ دیا تو یہ بتایا کہ جو میں تشریح پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے اور سورہ عالم عمران کی سائد سے وہی تشریح ان علماء نے بھی پیش کی ہے چونکہ ہماری ساروں سب کی بات قرآن کے مطابق ہے اس لیے ان کی بات بطور ایک حوالے کے بطور ایک گواہ کے پیش کی گئی ہے اگر وہ خلاف ہوتی تو پھر میں کبھی بھی پیش نہ کرتا میں ان علماء کو رد کر دیتا اس لیے کہ ان علماء کی بات قرآن کے خلاف ہے اور اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر اس کا لفظ بلفظ تجمہ کر کے بتایا ہے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ اس آیت میں یہ لکھا ہو کہ اس مصدق رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں تو دل پھر آپ اس کو پیش کریں کہ الفاظ میں کہاں لکھے بات ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک اتوار کی شب 10 بجے سے لے کر اور 12 بجے پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر دس سے بارہ بجے تک اور اسٹوڈیوز کا نمبر بھی رہتا ہے انصا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو کال کر سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں درخواست <coughs> وہی جو آپ سے ہمیشہ کی جاتی ہے کہ, کہ بیان کو سوال کو مختصر رکھیں اور موضوع سے متعلق ہی رکھیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سوالات موضوع سے متعلق نہ ہوں انہیں پروگرام کا حصہ نہ بنایا جائے یا پھر ہم اپنے مہمان کی سوابدید پر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ جواب دینا چاہے ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں جو بات کی جا رہی ہے جو آپ نے تشریح پیش کی اس میں آپ نے زور دیا ہے کہ جب کتاب اور حکمت تمہارے پاس ہو موجود ہو اور وہی ہو جو خدا نے دی ہے تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے ٹھیک ہے یعنی جو خدا نے دیا ہے وہ جب مصدق رسول آئے تو وہی وہ ہو ان کے پاس جو خدا نے دیا ہے میں اگر اس کرائٹیریا کو دیکھوں تو قرآن کریم ہی سوائے قرآن کریم کے سوائے کتاب و سنت کے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے میں آپ کو ابھی اس کی مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے جی بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء سے مساق دیا اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ امبیوں سے اور ان کو کہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ انبیاء کو کتاب اور حکمت دی گئی ہے پھر اس کے بعد ایک مصدق رسول آئے جی تو اس کا مطلب ہے کہ مصدق رسول پہلے بھی آتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک مثال بیان دی ہے بیان کی ہے ایک تو یہ والی بات ہے جو سورا عالمران کے اندر ہے جی دوسری ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اور اس کا اتنا خوبصورت ربط ہے میں آپ کی خدمت میز کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کو خدا نے مصدق رسول کہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سورہ صف ہے جی اس کی سات نمبر آئے تھے ٹھیک ہے اور اس میں اتنی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے قرآن کریم کا انسان کیا بیان کرے گا کتنا خوبصورت کلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اس کال عیسیٰ بن یا بنی اسرائیل اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بن اسرائیل رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدقن دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اس طورات کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ کہا میں اس طورات کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے پاس ہے ٹھیک مصدقن یہ دیا جو میرے ہاتھوں میں ہیں یعنی یہ وہ ہے جو خدا نے موسا کو دی تھی اور اس تورات کا علم خدا نے مجھے دیا थीक. یہ نہیں کہا جیسے عالمان کی آیت میں ہے کہ مصدق کن ما اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں کہا नहीं. یہ کہا مصدق یہ دئی منت طورات ہے میں سے جو میرے پاس ہے کتنی خوبصورت بات ٹھیک ہے اور اس بات نے واضح کر دیا کہ وہ تورات جو یہودیوں کے پاس تھی وہ, وہ تورات نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے دی اگر وہی وہ طورات ہوتی تو حضرت عیصی علیہ السلام بھی یہاں پہ کہتے ہیں مصدقہ طورات منت طورات ام کو جی جی مصدق اللام جی. <تصفيق> کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو تمہارے پاس ہے تورات میں سے مصدقل مامامہ کو منت یہ نہیں کہا فرمایا مصدقن لما بینا یا دیا منت جو میرے پاس ہے تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں خدا کہہ سکتا تھا نا جیسے سورا علم میں کہا جی ہاں تمہارے پاس ہے جا کم رسول جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے yeah. یہاں کیوں نہیں کہا تو قرآن کریم میں دو مصدق رسولوں کا ذکر ہے ویسے تو انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی مصدق نہیں کہا بلکہ سورہ معدہ کی یاد نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ یحکم و بےحا ان ٹھیک ہے تورات افیہم و بےا وہ انبیاء جو تھے بن اسرائیل کے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے ٹھیک ہے امبیا بن اسرائیل میں ایک مصدق رسول آیا صرف اور وہ ہے عیسی علیہ السلام ٹھیک اسی طرح امت محمدیہ میں بھی ایک مصدق رسول آیا جو مسیل مسیح ادھر عیسیٰ علیہ السلام مصدق تھے ادھر مسیم عدودیہ مصعق ہے تو خدا نے جہاں یہ بتایا کہ اور اورمبیا کے جن کو کتاب و حکمت دی گئی تھی ان کے مصع رسولوں کے آنے کے بارے میں بھی عہد لیا مثال صرف ایک کی دی ہے اور دوسری یہاں پہ دی ہے تیسرا کسی جگہ پہ کسی رسول کا مصدق ہونا کتاب و حکمت کا خدا نے بیان نہیں کیا اگر کیا تو مجھے بتائیں کوئی ایک اور وجہ حدیث میں وہ نام ابن بریم میں استعمال کرنے کی exactly کیونکہ, کیونکہ ایک مصعق عیسیٰ علیہ السلام ایک है. है. پہ بھی ہے ایک مصدق مسیح محدود دونوں ہے جو ظاہر ہو گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصدق تھے وہاں پہ بنی میں اور یہاں پہ حضرت مسیح محدود السلام مصدق ہیں موسا کو کتاب و حکمت دی گئی اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور بتایا تھا کہ تورات کے بعد جو کتاب ہے وہ قرآن ہے قرآن سے پہلے جو کتاب ہے وہ تورات ہے درمیان میں کتاب کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تورات کے بعد کوئی کتاب اگر نازل ہوئی ہے تو وہ قرآن ہے قرآن سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ تورات ہے ٹھیک زبور اور انجیل کتاب نہیں ہے جی کیونکہ وہ کتاب نہیں ہے اس لیے ان کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور جو بات ہے نا وہ یہ ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس بات کو اب ہم آگے لے کے چلیں گی بھی اور اس سے بہت سی باتیں اور بھی نکلیں گی لیکن یہاں وقت دینا چاہیے ہمارے سامعین کو بھی اگر وہ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو سامعین پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور کال کیجیے پروگرام کا حصہ بنے اور جب آپ پروگرام میں کال کریں مناسب سمجھے تو آپ بتا دیں آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں ہمارے وہ سامعین جو ہمیں ٹورنٹو شہر سے باہر سے کال کرنا چاہیں ان کے لیے نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ہمارے ساتھ اس وقت ظہیر صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ریڈیو ہم نے ہمیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کافی دنوں کے بعد بات ہوئی انصر صاحب رضا صاحب سے. جی انسر رضا صاحب کو یونیورسٹی میں لیکچر لیکچر دینے چاہیے ہیں وہ عام کو دے رہے ہیں بڑی مہربانی ان کی ان سے حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک رائٹنگ ہے وہ میں اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو کہ ان کی تھیوری ہے جی انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ میرے دعوے کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا نبوت کی حقیقت اور قرآن کے فہم پر اس کو اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعوے کو نہیں سمجھتا اس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انصر رضا بہترین شخص ہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے اس کے متعلق کیونکہ آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے پہلے نہیں تھا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جماعت احمدیہ میں داخل یا اس کی تعلیم کو نہیں سمجھے گا مرزا غلام صاحب کی وہ قرآن کے فہم کو اور نبوت کی حقیقت کو پورا نہیں سمجھ سکتا یہ سوال ہے <coughs> ٹھیک ہے ظہیر صاحب بہت شکریہ آپ کے س... آپ کے سوال کا آپ کے سوال کو ہم پروگرام کا حصہ بنا دیتے ہیں اور انصر صاحب سے اس کا جواب لیں گے جی بات یہ ہے ظہیر صاحب ذاکم اللہ تھینک یو ویری مچ آپ نے جو کمپلیمنٹ دیا ہے پتہ نہیں میں اس قابل ہوں کہ نہیں لیکن بہرحال آپ کی محبت کا شکریہ میرا یہ خیال ہے کہ جو شخص حضرت مرزا صاحب علیہ السلات و کی نبوت کو نہیں سمجھتا وہ نبوت کا فہم اور ادراک تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں سمجھتا ٹھیک ہے اور وہ خدا کی ہستی کا بھی اس طرح سے قائل نہیں ہے جس طرح سے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ بات قرآن کی حقیقت اور نبوت کی فہم قرآن نہیں. کی حقیقت اور نبوت کی فہم لیکن ये. اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو اقرار ہے ٹھیک ہے اقرار ادراک تو دور کی بات ادراک کی بات نہیں کر رہا اقرار کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو اقرار ہے جی جو دل میں ایک یقین ہے ادراک تو خدا کی ہستی کا تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا نا وہ لامحدود جی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا ذہن چونکہ محدود ہے دماغ محدود ہے اس لیے محدود میں لامحدود آ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا یہ چھوٹا سا گلاس ہے آپ اس میں یہ والا جو بوتل میں دودھ ہے سارے کے سارا نہیں ڈال سکتے اتنا ڈالیں گے جتنا اس کے اندر آ سکتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام غیر احمدی مسلمان جو جماعت احمدی میں شامل نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان کو میری بات بری لگے لیکن میں بہت عرصے کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اثر میں دہریہ ہیں ٹھیک وہ ایتھیسٹ ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو منہ زبان مانتے ہیں دل سے نہیں مانتے ٹھیک کیونکہ اگر دل سے مانیں تو پھر ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ درست ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جب انسانیت اندھیرے کا شکار ہوتی ہے تو اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی ملانے کے لیے اللہ تعالی کسی نہ کسی کو محبوس کرتا ہے خدا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کتاب نہیں نکال سکتی اندھیرے سے سورہ ابراہیم کے شروع میں خدا نے بیان فرمایا ان نہ انزن کتابہ لے من جنسا منظلم لنور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیرے سے روشنی کی طرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ کتاب نکالے کتاب تو نکال ہی نہیں سکتی اگر کتاب نکال سکتی تو پھر مسلمان اس وقت اندھیرے کا شکار نہیں ہوتے جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں اس لیے جتنے بھی غیرآمدی مسلمان ہیں وہ درحقیقت دہریاں ہیں وہ خدا کو موزبانی مانتے ہیں دل سے اس کے قائل نہیں ہیں تو جو خدا کا ہی دل سے قائل نہ ہو وہ نبوت اور قرآن کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور جوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی نجات ہے ٹھیک ہے تو بعض لوگ اسے غلطی سے سمجھتے ہیں کہ جی رسول پر ایمان لانا تو لازمی نہیں ہے ملائکہ پر ایمان لانا لازمی نہیں ہے کتاب پر ایمان لانا لازمی نہیں ہے حالانکہ جب اللہ تعالیٰ ایمان کے ارکان بیان کرتا ہے نا تو اس میں جو ترتیب ہے قرآن کریم میں بہت خوبصورت ترتیب ہے کوئی بھی قرآن کریم کا لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا اور وہ ہیرے کی طرح نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے اپنی خوبصورتی میں جب اللہ تعالیٰ ارکان ایمان بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے فرماتا ہے اللہ پر ایمان ٹھیک ہے اور سب سے آخر میں فرماتا ہے یوم آخرت پر ایمان ٹھیک ہے باقی جو تینوں ہیں وہ بیچ میں ہیں یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد کتاب پر ایمان کتاب پر ایمان لانے کے بعد رسول پر ایمان ٹھیک ہے اب اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اندھیرے سے نکال کر روشنی ملانے کے لیے رسول مبوس کرتا ہے رسول کو کیسے پتا وہ رسول ہے کتاب نازل ہوتی ہے کتاب کون لے کے آتا ہے فرشتہ لے کر آتا ہے اس لیے فرشتہ کتاب اور رسول یہ لازم و ملزوم ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف سے اس لیے آئیں کہ پھر وہ یوم آخرت پر ایمان رکھوائیں کہ میں جو کر رہا ہوں میں اکاؤنٹیبل ہوں گا میرا حساب لیا جائے گا یوم آخرت پر ٹھیک ہے ابھی پچھلے دنوں ایک دوست مجھ سے بات کر رہے تھے دی ہیں تو ان کو میں نے بتایا کہ اللہ پر اور یوم یعنی آخرت پر ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملز ٹھیک ہے اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر آپ یوم یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ یوم یعنی آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اس لیے کہ اللہ ہے وہ جس نے ہمارا حساب لینا ہے جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اگر اس نے حساب نہیں لینا تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں یا کلّہ بد ہے چھوٹ چل... چوراں کھڑے ہیں یا قلعے بدا کیا है? فائدہ اس کا ایک بیل ہے وہ کام ہی نہیں کرتا آپ کا اب آپ اس کو چور لے جائیں یا آپ اس کو کھونٹے سے باندھ کے رکھیں کیا فائدہ اس کا تو ایسے خدا کا کیا فائدہ جس نے آپ کے یہاں کا حساب ہی نہیں لینا جس کے خوف سے آپ نے گناہ سے بچنا نہیں ہے جس کے لالچ میں آپ نے اس کی محبت کے لالچ میں آپ نے نیکی نہیں کرنی ایسے خدا کا کیا فائدہ اس لیے یہ جو نبوت کی حقیقت ہے اس زمانے میں اور قرآن کریم کا جو ادراک ہے जी. جو ہے وہ سیدنا حضرت مسیح محد اللہ صلاحۃ السلام نے آخر اس زمانے میں کھولا ہے جو اس چشمے سے پانی پیے گا وہ سیراب ہوگا جو نہیں پیے گا وہ ہمیشہ آپ پہ رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انصد صاحب ضعیٰ صاحب مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور بہت شکریہ اچھے سوال کرنے کا کیونکہ اس سے ہی ای باتیں ہمارے بہت سارے سامعین جو سنتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں سامین ریڈی ہیں ودیا پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام جاری رہے گا دس بجے شب تک کسی فریکوینسی پر اور دس سے بارہ بجے تک پروگرام کے آخری دو گھنٹے آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر سن سکیں گے اگر آپ چاہیں تو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک ٹورنٹو شہر سے موجود ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کے دوسرا قرآن شریف ہے چلیے یہی سوال ہے یا کوئی اور بات بھی پوچھنا چاہیں گے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب یہ بتا دیں جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی سب سے پہلی آیت گنتے ہیں تو نمبر ایک وہاں سے شروع کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم میں ایک سو تیرہ دفعہ ایک ایسی آیت لکھی گئی ہے جو قرآن کیسے نہیں ہے ٹھیک کیونکہ سوائے صورت توبہ کے وقت ہر جگہ لکھا نا پہلے تو آپ اگر کو نمبر ایک نہیں گنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں 113 سو دفعہ ایک ایسی آیا دیکھی گئی جو قرآن میں ہے ہی نہیں جو قرآن है. کا حصہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں اور بڑے دوسرے جو علماء ہیں آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھ لیں وہ سب سے آسان ہوگی آپ کے لیے اس کے شروع میں ہی علامہ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ہر صورت کا پہلا حصہ ہے اس کی آیت نمبر ایک وہ ہے اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی صورت نازل ہوتی تھی تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی اس کا مطلب یہ کہ وہ صورت کا پہلا حصہ ہے اس کی اس کی پہلی ایک نمبر آیت ہے اس لیے ہمارے پاس اور آپ کے پاس یہ فرق ہے کہ آپ اس کو ماننے کے باوجود یعنی آپ کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء کے نزدیک صورت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ہر صورت کا پہلے ہی آیا تھا ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ نہیں گنتے پھر آپ کا قصور ہے آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں جی آ, آ, اتنا فرق کیوں ہے کہ آپ کے پاس دوسرا قرآن ہے یا ہمارے پاس دوسرا قرآن ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت ہوئی یا نہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ٹیلی ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوہو. جی آپ آنر ہیں جی ہاں وہ بات سمجھ میں آگے میں ریڈیو بند کر دیا تھا کیوں کہ آپ نے میری کال لی نہیں تھی میں کبھی ریڈیو آن رکھ کے میں کال نہیں کرتا ہوں آپ نے جواب دیا میں نے نہیں سنا فون کے اوپر کال کر رہا تھا میں آپ کو آپ نے جو کہا وہ بلا اتنے سنا کہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آپ سورج سمجھتے ہیں تو بات دیگر ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن شریف نہ پڑھا کریں آپ آپ مصدیق کی جگہ مصدق کل ہی ماں معقوم کرتے ماں حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ اور کاف کی جگہ کاف استعمال کرتے ہیں ہمارا ایمان ڈان ڈان ڈان ڈول ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن شریف میں کیا غلط پڑھے ہیں یا آپ غلط پڑھ رہے آپ کو قرآن شریف پڑھنا قطر نہیں آتا قرآن شریف کی آیت بالکل نہ پڑھا کریں آپ آپ جو چاہے بولیا کریں اقرار کریں مقرار کریں کچھ کریں لیکن کاف کو کاف نہ بولے اردو میں چاہے بولے عربی میں نہ بولا کرے آپ آپ کو کاف بولے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ بات یہ ہے کہ اصل جو ہمارا اس وقت موضوع ہے اس کا چونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے وہ ایک محاورہ کے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا صاحب ہے کہ بزرگوں کے پاس ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہے تو انہوں نے کاف کاف کی جو غلطی ہے وہ اس کو دورانے شروع کر دیا ہے بالکل یہی بات حضرت بلال کے متعلق بھی وہ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ اس کو سین شین کا نہیں پتہ لگتا جی یعنی وہ انہ کی بجائے اسدعنا کہتے تھے جی اور اس طرح اور بھی جو غیر عرب ہیں وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم کاف کو کاف اور کاف کو کاف کیوں کہتے ہیں اور ما کو میں حمزہ پڑھتے ہیں یا عین پڑھتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ جو میں نے بیان کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے تو وہ چونکہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس لیے آپ نے اپنا غصہ کسی اور طریقے سے نکالا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی ٹھیک ہے بہت شکریہ سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور یہ وقت ہے جب آپ کے, کے سوالات سے ہم اپنے پروگرام کو سجاتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے منظور صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر یہ میں دو تین سوال آپ کر دے تو سوال کر لوں جی, جی. سر ایک تو وہ ہمارے MD, MD حدیث کوٹ کرتے ہیں. وہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نبی السلام کو آخری ربی مت کہو وہ حدیث پوری طرح سنا دیں اور وہ یہ بتا دیں گے حدیث کس کتاب میں یا کیا ریفرنس ہے ہم بھی اسے है گے وہ کس پہرائے میں کی ہے جی. ایک سوال جی. میرا یہ دین مکمل جی جی جی ہو گیا اس کے بعد اور کسی نبی کی ضرورت بھی تو نہیں تھی جی اور وہ جو آپ نے وہ پہلے اپنے بیان نے فرمایا کسی سوال کے جواب جو میں وہ سعد صاحب کی وہ جو آئے تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تو احمد تو حضرت علیہ السلام کا بھی نام صلیح ہے صلیح اور ان کا نام ہے اور یہ مرزا صاحب کا نام تو غلام احمد ہے احمد تو نہیں ہے غلام है احمد, है احمد है ان کا نام ہے اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ خاتم النبیین کا لفظ ہے قومی خاتم النبیین اس کا مطلب مور اگر آپ کرتے ہیں تو مور بھی تو کسی عمل کا آخری کسی کام کا آخری عمل کا مور کے بعد گاڑ پھر اس کے بعد تو لفحہ بند اس کے بعد تو اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو مجھے یہ دو تین سوال ہے کہ پہلا ہے پھر وہ ایک سوال ہی وہ آپ نے فرمایا کہ غیر امدی جو ہے وہ دریا قسم کے یہ وہ تو مرزا صاحب ایران سے پہلے تو نبی سلم کی امت کے مرد کی حیثیت سے ایک عالم کی حیثیت سے اس اسلام کا دفاع کرتے رہے عیسائیوں کے خلاف ہندوؤں کے خلاف تو اس وقت وہ فرد تھے جب تک انہوں نے نبوت کا نہیں کیا تو اس وقت پھر وہ کیا تھے ٹھیک ہے کے پانچ سوالات بہت شکریہ منظور صاحب یہ تو مجھے اپنے سکول کے زمانے کا پیپر یاد آ گیا لیکن اس میں لکھا ہوتا تھا کوئی سے ہاں جی اس میں آپ کو پانچوں کے کے لیتے ہیں سب سے پہلے جو منظور صاحب کا سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت تاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے کہ قلو خاطم النبین ولاۃ اللہ نبی عباد کہ آپ یہ تو کہیں کہ آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہولے. خاتم النبین ہیں لیکن یہ مت کہیں کہ آپ کے بعد آ, نبی کوئی نہیں ہے یہ آ, حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شعبہ ٹھیک ہے اس میں آ, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کول ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ یہ میرے پاس نکلِ حدیث جی یہ مصنف ابن ابی شعبہ میں کتاب العدب ہے اس میں لکھا ہے کہ حد حسین بن محمد کالہ حد ثنا جریر بن حازم ان محمد ان عائشہ طا کالت کولو خاطم النبین لا نبی بادہ ٹھیک کہ حسین بن محمد نے روایت کی اس نے کہا کہ ہم اس سے جرید بن حازم نے روایت کی اس سے محمد نے روایت کی اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ خاتم النبین تو کہو لیکن یہ مت کہو کہ لا نبی بادہ اچھا اس کے بعد اس کے نیچے ہی بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جی کہ آپ دوسری بات تو بتاتے نہیں آگے والی تو آگے والی بات بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگلی جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے حدس ابو اسامہ ٹھیک ان مجالد کالا اخبرنا نا عامر کالا کالا رجولن دلمغیر تا بن شعبا صلی اللہ علیہ محمد خاتم الانبیاء لا نبیا بادہ کال المغیرہ حسب کا کا خاتم کُلطا خاطم المبیاء فننا قنہ نحدث اننا عیسی خارج فین ہو فقد کانا قبلو وََ خرج کانا فقت کا نہ قبل و ہو ہو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سامان روایت کی مجالت سے اس نے کہا کہ اس کو آمر نے خبر دی اور اس نے کہا کہ ایک شخص نے مغیرہ بن شعبہ کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں مغیرہ نے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم یہ کہو کہ خاتم الانبیاء کیونکہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے پر جب وہ نکلیں گے تو پھر وہ ان سے پہلے بھی ہوں گے بعد میں بھی ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خاطم المبیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہی کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبی تو آپ کہو ان کو یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں کیونکہ ان کے بعد تو ایک نبی کے آنے کے آپ بھی قائل ہیں ایک نبی کے آنے کے ہم بھی قائل ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اب جو آئے گا وہ امت میں سے ہوگا اس لیے ہمارا آپ کا جو Uh, فرق ہے وہ شخصیت کا فرق ہے عقیدے کا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے ختم نبوت کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے ٹھیک ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امبیا کی مہر ہیں اور مہر آخر پہ نہیں لگتی مہر تصدیق کے لیے لگتی ہے جو عدالتوں میں سٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس میں مور سب سے اوپر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو مہر لگائی بھی جاتی ہے وہ تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آخری ہے اس لیے آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النّبین ہیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے تمام انبیاء کی نبوت مانی گئی ٹھیک ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے مثلاً وہ اپنی مثال لے لیتے ہیں ہم ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں ہم وہاں کے جو ہندو تھے جو ہمارے اباؤجدہ تجزیر ہیں جی وہ رام کو مانتے تھے کرشن کو مانتے تھے مہاتما بدھ کو مانتے تھے لیکن عیسیٰ موسا ابراہیم نو یوسف یساک وغیرہ کسی کو نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے کو پتا نہیں تھا وہ ان کے علاقے کے لوگ ہی نہیں تھے وہ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی لانے سے یہ ماننا پڑا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی تھے خدا کے تو ان کی نبوت آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے سے مانی گئی ٹھیک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بعد میں آنے والے ایمبیا کے لیے ہی مہر نہیں ہے اپنے سے پہلے والے ایمبیا کے کے لیے موہر ہیں ان کی تصدیق بھی آپ کی نبوت سے ہوئی ہے آپ وہ لکھا ہے اس وقت حوالہ میرے پاس نہیں ہے لیکن کچھ یہودی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو تو مان لیں لیکن عیسا نہ منواؤ ہم سے آب جو میں بھاگ جاؤں یہاں سے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے رسول تھے اور اگر آپ مجھے مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی میری ماننی پڑے گی کہ وہ خدا کے رسول ہیں اس لیے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں کیونکہ پھر آپ محمد صلّم کو نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے رسول ہیں آپ کہتے ہیں جی آپ کو تو ماننے لیں گے ان کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو بھی نہیں مانا پھر اس لیے آپ موہر ہیں انبیاء کی صداقت کے جو آپ سے پہلے تھے اور جو آپ کے بعد میں ہیں دوسرا سوال تھا کہ الام اکمل لکم دین میں کہتے ہیں جی نبی کی ضرورت نہیں ہے اگر نبی کی ضرورت نہیں پھر آپ اصل اسلام کہنے کو بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں ماننا چاہیے نا جی پھر ان کو کیوں مانتے ہیں آپ اور پھر قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں لکھا کہ نبوت اور دین جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بے شمار ہے نبو ان کو دین تو کوئی نیا نہیں ملا دین تو وہی تھا نا ابھی میں نے آپ کو بتایا سوردہ کھیا نمبر پینتالیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انورات افیہ حدم ونو یا بے حا انَیون جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ طورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے دین تو وہی تھا کتاب وہی تھی شریعت وہی تھی لیکن بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء ہے کوئی نیا دین نہیں ملا حضتی علیہ اسلام کو نئی کتاب نہیں ملی نئی شریعت نہیں ملی وہی دین تھا موسیٰ السلام کا وہی شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہی کتاب تھی تورات اسی کے مطابق سارے امبیا کرتے تھے اس لیے تورات اس لیے سوری کتاب اور نبی جو ہے نئے شریعت اور نبی جو ہے وہ لازم مظوم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے پھر ان کو کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب بھی پہلے امت محمدیہ میں تھے تو امت محمدیہ میں تب بھی تھے اب بھی ہیں یہ کہ وہ پہلے امت میں نہیں تھے اور اب نہیں رہے لیکن بات ہے کہ امبیا اس وقت تک کوئی بات کو نہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہتری مل کتاب و للمان آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے پھر سورہ سوراء میں فرمایا کہ بہت دعال الفادہ تو آپ پہلے دعال تھے یعنی آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا جب خدا نے بتایا تو پتہ لگ گیا آپ کو جب نبوت کے 18 سال کے بعد آئے ناظرین خاتم خاطم النبی والی تیرہ سال مکہ میں رہے پانچ ہجری میں جب حضرت جینب سے نکاح ہوا اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بہو سے شادی کر لی جی تو تب خاتم ان والی یاد نازل ہوئی نا جی اٹھارہ سال تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ میں خاتم النبین ہوں اٹھارہ سال کے بعد پتہ لگا جی لیکن آپ نے پھر بعد میں حید فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبین تھا جب بعد اپنی مٹی میں گندا پڑا تھا جی اگر اس وقت بھی آپ خاتم النبین تھے تو اٹھارہ سال کیوں نہیں بتایا پھر جی جب خدا نے بتایا تب ہی کہا نا جی اس لیے انبیاء اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک خدا نے ان کو بتائے جب خدا بتاتا ہے تو پھر وہ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ادھر بیت المقدر سی طرح منہ کر کے خدا نے کہا کہ پھیر جاؤ تو پھر گئے فوراً اس وقت تو اب یہ کہیں جی کہ اب کیوں پھر گئے اس وقت خانہ کعبہ کی طرف تو خانہ کعبہ اگر بیچ میں تھا تو وہاں تو بوتھ پڑھے تھے سارے تو بوتوں کو سجدہ کرتے تھے تین سو ساٹھ بوتھ تھے نا خانہ کعبہ کے اندر اس طرح منہ کرتے تھے نا ساتھ بیچ میں ایسے کرتے تھے کہ خانہ کعبہ ہے آگے بیت القدس اصل تو بیت المقدر سی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا جب مدینہ گئے ہیں تو وہ کعبہ تو جنوب میں نہ گیا جی اگر نقشہ دیکھیں تو جنوب میں مکہ ہے پھر آگے شمال میں مدینہ ہے ٹھیک اور مدینہ سے شمال میں پھر شام ہے بیت المقدس ہے تو آپ جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کی طرف تو پھر ادھر منہ کرتے تھے شمال کی طرف وہاں پہ بیت المقدس بھی تھا لیکن جب مدینہ میں گئے تو پھر وہ مکہ نیچے رہ گیا جنوب کی طرف آپ نے شمال کی طرف منہ کیا وہ صرف بیت المقدس تھا وہاں خدا نے کا منہ پھیلو تھا منہ پھیل لیا جنوب کی طرف ٹھیک ہے مکہ کی طرف تو پھر آپ کہیں کہ پہلے تو آپ ادھر کرتے جب بھی آپ نے کر لیا تو خدا نے کہا نا قرآن قدیمے کو جو بےوقوف ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو ہے یہ بےوقوفوں والی بات ہوتی ہے اس لیے خدا نے آپ کو بےوقوفی کی بات کرنے سے منع کیا آپ ماضی نہیں آتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تیسرا سوال تھا سورہ صف کی آیت کے بارے میں ہاں سورہ صف کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسم احمد جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو احمد نہیں تھا محمد تھا نا ٹھیک ہے اگر آپ کا نام احمد تھا تو قرآن میں کوئی اور آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد کہہ کے بلایا ہو ٹھیک ہے کسی جگہ نہیں نہیں. محمد ہے چار دفعہ محمد کہا ہے نا جی اور پھر آپ کو یاسین کہا پھر آپ کو جی. تاہا کہا پھر آپ کو نذیر کہا پھر آپ کو بشیر کہا مدثر کہا مزمل کہا مزمل بہت سب بہت بہت کچھ کا احمد نہیں کہا کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد کے نام سے نہیں بلایا ٹھیک ہے لیکن حضرت مرزا غلام احمد اللہ صلاح السلام جو ہے ان کا نام احمد تھا تھی. جو غلام ہے وہ تو آپ کا خاندانی نام تھا باپ کا نام ہے غلام مرتضی بڑے بھائی کا نام ہے غلام قادر آپ کا نام ہے غلام احمد تو اصل نام آپ کا احمد ہے مرزا آپ کی ذات ہے غلام آپ کا خاندانی نام ہے ذاتی نام جو ہے وہ باپ کا نام مرتضی تھا بڑے بھائی کا نام قادر ہے آپ کا نام احمد ہے اس لیے اصل نام آپ کا احمد ہے باقی تو کے لاحقے ہیں وہ لگتے رہتے ہیں سب کے ساتھ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احمد تھی نام احمد نہیں تھا کیونکہ قرآن کریم میں جو اسم ہے وہ ذاتی نام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صفاتی نام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو احمد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی دا. نام تھا ذاتی نام نہیں تھا ذاتی نام مرزا غلام احمد السلام کا ذاتی نام احمد ہے ہے علیہ ٹھیک اور دو سوالات اور ہیں ان کے اس میں سے ایک تھا جو خاتم النبیین جس کا تقریباً آپ نے جواب دے بھی دیا بتا دیا ان ہاں اور آپ نے وہ دھیرے والی بات کا جواب بھی دے دیا تو یہ پانچوں سوالات منظور صاحب آپ کے ہو گئے شامن ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام جاری ہے اور یہ منظور صاحب منظور کر تو ان کے اوپر ہے سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں اب وقت ہے کہ جب ہم آپ سے اس فریکوینسی پر رسط چاہیں گے اور ہمارا پروگرام جاری رہے گا لیکن پروگرام ہوگا اے ایم فائیو تھرٹی پر اے ایم فائیو تھرٹی ہے جس پہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا اور اگر آپ چاہیں تو یہی پروگرام آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اس پر بھی سن سکتے ہیں اسلام اسلام ہی ہے ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہی رہتا ہے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں عنصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اگلے دو گھنٹے تک اور یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے کہ جب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے ملیں گے ایم 530 پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ